شیخ و نظین بسم اللہ رحیم الحمد للہ بلعالمین صدق اللہ علمین کریم الحمی بلغل بکمالحیِ کشف بمالحی حسن الجنی و العلیہ حضرین زبرِ جسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صورفات شریف کی پہلی آیا مبارکہ الحمدللہ للہ رب العالمی زین میں رہے یہ تہذیب اسلامی کا مقدمہ ہے الحمدللہ رب العالمین عقیدے سے تہذیب نکلتی ہے ادھر توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں نا عقیدہ جو ہوتا ہے نا عقیدے سے تہذیب جنم لیتی ہے ہمیشہ تہذیبیں جو ہیں وہ عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہیں عقیدے کے سانچے سے تہذیبیں نکلتی ہیں جیسا بندے کا عقیدہ ہوگا ویسے تہذیب ہوگی عقیدہ اس کا ٹھیک ہے تو تہذیب بھی ٹھیک ہے جیسے جیسے اس کا عقیدہ گندہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی تہذیب بھی گندی ہوتی جائے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے وہ صحیح عقیدے کا مالک ہو اور تہذیب اس کی گندی ہو سمجھایا نا مسئلہ رفتبارک مطالعہ نے اس آیا مبارکہ میں اسلام کو تہذیب عطا فرمائی الحمدللہ ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے ساری تعریفیں اللہ, دمانده اللہ, دمانده اللہ کے لیے ہیں اب ہر وہ چیز جو اچھی ہوگی ہر وہ چیز جو اچھی ہوگی اسے ہر مومن اچھا سمجھے گا ہاں تہذیب کھل رہی نہیں کھل رہی ہر چیز جو اچھی ہوگی ہر مومن اسے اچھا سمجھے گا اور ہر اچھی چیز پر اسے اچھا جانتے ہوئے اپنے رب سنے کی تعریف کرے گا جی یہ ذہن میں رہے حضرت داتا داتال اجمیری رحمہ اللہ آپ کی تعریف حقیقت میں آپ کی تعریف نہیں ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کیونکہ مخلوق کی تعریف مخلوق کی نہیں حقیقت میں خالق کی تعریف ہے جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں یہ کولر بنا ہوا ہے جس نے بنایا وہ بھی ساتھ کھڑا ہو آپ کہیں یہ کولر بڑا اچھا ہے ایک بندہ کھڑا ہو کے ایسے خوش ہو رہا ہے اسے بندہ کہے تم کولر تھوڑی تم تو خوش ہو رہے ہو تو کہ میں کولر تو نہیں ہوں لیکن کولر بنایا میں نے این میری کاریگری کی تعریف جو ہے نا کاریگری کی تعریف کاریگر کی تعریف ہے صنعت کی تعریف سانے کی تعریف ہے کام کی تعریف کام کرنے والے کی تعریف ہے اسی طرح کر کے پوری دنیا کے اندر ہر اچھی شے جو ہے اس کی تعریف حقیقتن خالق اور مالک کی تعریف ہے کیسی تہذیب بھی ہمیں اسلام نے الحمد رب العالمین صرف الحمدللہ للہ الحمد سے میں کہ ہر اچھی شہ اس کی تعریف حقیقاً رب کی تعریف ہے تو پھر ہر زمانے میں تعریف ہر وقت تعریف ہر بندے سے ہر چیز سے جہاں کہیں بھی تعریف ہوگی وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی حقیقت میں کس کی تعریف ہوگی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی تو اس بات نے یہ واضح کر دیا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اچھی شہر کو اچھا سمجھتا ہے اور بری کو برا سمجھتا ہے دیکھیں کوئی بندہ جو ہے نا بری چیز کی تعریف کرے تو بتائیں اس نے رب ربت بار کی بھی نہیں کی جی رب کی بےد بھی کیا جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف کرے اس سے آپ کو جہری اچھا لگنے لگے جو رب کا دشمن ہے وہ بجائے اس کے کہ حضرت علیہ السلام کو اچھا سمجھے آپ کے دیے ہوئے اکیلے نظریے کو اچھا سمجھے وہ اوپر سے جناب وہ اس نے حرکت یہ کی کہ وہ فرون کو اچھا کہہ رہا ہے تو اس نے نو ویلر رب تعالی کی بی اسی طرح کر کے آج کے دور میں کوئی بندہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ علیہ صاحب السلام کی تعریف کے بجائے ابو جہل کی تعریف کرے وہ بندہ رب کا پے ادب ہے رب تبارک و تعالیٰ کی مذمت کر رہا ہے امام علمبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو جہل کو اچھا کہے حضرت علیہ السلام کو چھوڑ کر فرون کو اچھا کہے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر نمرود کو اچھا کہے وہ بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کا پے ادب ہے ربطع کی نشکری کر رہا ہے تو آج کے دور کے اندر ممتاز کادری علم الدین امام احمد ان کو چھوڑ کر کے اگر ان کو اچھا کہے ہاں جی بتائیں یہود اور رسارہ کو اچھا یہودیوں اور عیسائیوں کو اچھا کہے تو یہ تہذیب گندی کیوں ہوئی عقیدہ ٹھیک نہیں رہا ہمارا آخر اس جگہ تک کس چیز نے پہنچایا ان بیچاروں کو ان کے عقیدے متزلزل ہو گئے ان کے عقیدے گروس نہیں رہے کاش کہ یہ رب تعالی نے سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ جو دیا نا پوری اسلامی تہذیب کا ایسے سمجھے ممبا ہے یہ عقید ہے ہمارا نا ساری اسی کے ہیں اسی سے پھر نہیں تریفیں کریے ہر چیز اچھی جو ہوگی اسے ہم اچھا کہیں گے اور اچھی ہم اپنے عقل سے نہیں کہیں گے ہم یہ دیکھیں گے خدا رسول جی سے اچھا کہہ رہے ہیں اسی کو اچھا کہیں گے خدا رسول جی سے اچھا کہہ رہے ہیں ہم اسی کو اچھا کہیں گے تو بتائیں خدا رسول کے ہاں مدرسہ اچھا ہے یہ جہاں ڈانس سکھایا جائے وہ ادارہ اچھا ہے مدرسہ اچھا ہے نا تو پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے اگر مولوی ہی بیٹھ کر دلائل دے مدرسے کی مدرسے والوں کی محرومی اور جناب وہ انگریزی اداروں کی ترقی کی وہاں ان کی اس کو جناب وہ ترقی یافتہ قرار دے تو بتائیں وہ مولوی کس کے ساتھ کا ہوا الحمدللہ رب العدین پر تو اس کا ایمان ہی نہیں پھر سبحان اللہ پھر ہر کافر کو کافر جانے ہر کافر کو پنیر جانے ہر مشرق کو مشرق جانے اور اسے پنیر جانے اور رسول اللہ علیہ کی نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ سب سے اچھا ہے جو اس کا انکار کرے سب سے برا ہے آپ بتائیں جی جو بندہ خدا رسول اچھا لگے نظریہ اس سے نہیں لیا اس نے یہ نہیں سمجھ آپ کو آگے دیکھیں جی دی الحمدللہ للہ آگے کہا رب عالمی رب یہ پوری کائنات کے جو انسان ہیں ان انسانوں کے کان کے اندر سب سے پہلا نام جو رب تبارک و تعالیٰ کا ان کے کانوں میں گیا وہ لفظ رب بھی تھا کیا تھا لفظ رب تھا کسی نے کچھ سنا ہی تھا کوئی کلام نہیں سنا تھا کسی کا سب سے پہلا لفظ جو ان کے کانوں میں گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسم رب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشا فرمایا ان سارے لوگوں کو جمع کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا سب کو جمع کر کے رب نے فرمایا تو بے میں تمہارا رب نہیں ہوں بتائیں بھائی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا اس وقت جب ابھی تک انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں کچھ سنا ہی نہیں ابھی تک صرف ان کی اتنی ہی عمر ہوئی ہے کہ روحیں پیدا ہوئی ہیں روحیں پیدا ہوئی ہیں اس وقت رب تبارک و تعالی نے عالم میں نے اپنا جس نام سے تعارف کروایا وہ اس میں رب ہے اللہ اور رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین اپنی تعریف کا استحقاق جس بات سے جتوایا ہے نا وہ بھی لفظ اس رب ہی ہے اللہ اللہ اللہ میں کچھ پال رہا ہے نا درجہ بدرجہ سبحان اللہ یہ بھی بات بڑی حیران کن ہے اللہ تبارک ہوتا ہے جیسے جیسے کسی کو پیدا کرتا نا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح اس کے غذا کا اہتمام فرماتا ہے ہاں جی بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی کبھی اس نے برگر نہیں مانگا شورمے کا مطالبہ کیا بچے نے چٹ بنا کے دیے منگوایا جی شورما کھا کے دکھاؤں کبھی نہیں کہا میں کہتا ہوں حیرانی کی بات ہے قسم خدا کی پیدا ہوتے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ وہ ماں کی چھاتی کی طرف اپنا منہ کھول دیتا ہے ماں کے سیکھ دیتا ہے یار بتائیں یہ سیکھ کے سکھا کے بھیجا ہے کہ کھینچنے دودھ آ جائے گا وہی رب ہے اللہ قربان جائیں یار اور رب کا مانا ہے یہ تربیت سے درجہ بدرجہ اس کو غذا دینا جیسی جیسی اس کی غذا کی ضرورت ہے ویسی اسے ماں کر پیٹ میں غذا رب تبارک بارہ نے ذریعے وہ ہوتی ہے غذا جاتی ہے وہ غذا کیا ہوتی ہے وہ خون ہوتا ہے اور مزے کے بعد دیکھیں میں دنیا کیا دنیا میں آ کے خدا رسول کا نام لینا ہے اس لیے غذا صحیح نہیں ہے اس لیے غذا کا راستہ یہ اور رکھ دیا پوری دنیا میں آ کے ساٹھ سال سترہ سال جتنے بھی بتائے کھانا غذا منہ سے جاتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں غذا جو ہے وہ اور چیز ہے تو رفت بار کو بتا راستہ ہی اور رکھ دیا تو میں اسی زبان سے اس نے آ کے میرا بھی نام لینا ہے میرے حقیم کا بھی نام لینا ہے oh, لا, لا, لا, لا, لا. تو راستہ ہی اور رکھ دیا ربت بار کو بتا رہے پیدا ہوا تو وہ بوجھنا اس کی غذا دودھ بن گئی ماں کے پیٹ میں تو کبھی اس نے منہ سے کوئی غذا نہیں لی تھی نا لیکن پیدا ہوا دنیا میں آیا منہ سے اس نے, اسے بھی چل گیا, ایسے دودھ پینا کوئی اور اس کے میں پھر دودھ پیتا بچہ پھر ایسا ایسا نرم نرم چیزوں پر لگا پھر وہی بات اکیلے دودھ پہ بھی اس کا اکیلا دودھ پی کے سارے گھر والوں کو رات کو جگا لیتے اتنا پاور فل ہو جاتا ہے ایک بچہ سویا ہوا تو میں نے کہا یہ چارج ہو رہا ہے رات کو جگائے گا سب کو دن کو سو جاتے نا بچے تو دن کو بیٹری چارجنگ پہ لگا رہے تھے رات کو پھر چلتی رہتی ہے وہی ساگل میں نے کہا اس کا یہ چارجنگ پہ لگا ہے صبح رات کو پھر سب کو جگائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہاں جی وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اب وہ جیسے بڑا ہوتا گیا اس کی غذا جو ہے اللہ تبارک بتا دیں اس کی ضرورت کے مطابق اسے عطا فرمائی میں جو ذات اس طرح کر کے درجہ بدرجہ جیسے غذا کی ضرورت ہو ویسے غذا عطا فرمائے اسے رب کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں رب کہتے ہیں اللہ اکبر آگے دیکھیے جی دی قبر میں جائیں گے نا قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ سوال بھی لفظ رب سے ہی ہوگا پہلا سوال مر رب کا اور تیرے رب کون تھا تو پالنے والا کسے سمجھتا تھا اپنے سیاسی لیڈروں کو جانتا تھا نوکری کو جانتا تھا حکومت کو جانتا تھا امریکہ اسرائیل فرانس اور یورپ کے جو دلال ہیں انہیں جانتا تھا کسے جانتا تھا روٹی دینے والا کسے جانتا تھا رب کسے مانتا تھا رب ربوبیت کا مستحق ہے کسے جانتا تھا تو ربوبیت کا مالک کسے جانتا تھا سب سے پہلے سوال یہی ہوگا بتائیں وہاں پہ ساری عکیزیں تعظیمیں کھل نہیں جائیں گی بندے کی آج جو کہتے ہیں گی وہ نوکری ہے نا جی اس لیے نوکری کے خاطر ہمیں حکم ہوتا ہے بس سے بچڑ جائیں ہم چڑھ جاتے ہیں ہم. ہمیں حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں ہم کر دیتے ہیں نوکری تو پھر بچانی ہے نا جی پھر کیا کریں بچے بھی تو پالنے ہیں وہ کیا کریں گے بتائیں جی رب کس کو مانا اس نے اللہ کو تو نہیں مانا اس نے हैं? آج حرام خرم کر رہے ہیں پچھلے بارہ جو بزرگ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا گئے وہ پوری نہیں کر گئے آج ہم دیکھیں نا اپنے پرانے بابوں کو کیا کھا گئے ہیں دنیا سے پوری نہیں ہوتی تھی ان کی اور میں حقیقت والی بات ہے سکھی ہوتے تھے اور ان کے دور میں سب سے سستی شہد ہوتی تھی وہ خوشی ہوتی تھی کہیں بھی بیٹھے خوش ہو گئے غریبوں کو وہ ایسے خوش ہوتے مسئلہ جس کے پاس پیسے ہیں نا نہیں اتنے پیسے ہیں اور آج کو نیند کی گولیاں کھاتے سوتا ہے کیونکہ نیند ہی نہیں آتی تھی پھر مزہ تو اس کا ہے جو غریب ایسے پڑا ہوا مم. مدرسے کے چار بچے تھے ایک حاکم کے پاس بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ دے کر مسکرایا تنزل مسکرایا کہا یہ بھی مولوی تو ایک طالب علم بڑا دنا تھا اس نے کہا اور بادشاہ بات سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالتیں ہماری مقرر کی ہیں ہاں دنیا میں تو ہم سے کچھ بہتر ہے اچھا کھا پی رہا ہے لوگ تیرے کھاتے میں آگے پیچھے اور جب مریں گے نا تو جیسے مٹی میں جانا ہے ویسے ہے ہم دونوں کی منزل کبر وہ ہاں ہم دونوں ایک ہیں یہاں تو اچھا ہے کبر میں دونوں اچھے دونوں برے جو بھی حال ہوگا ہمارا دونوں کا ایک ہی ہوگا دونوں مٹی میں پڑے ہوں گے اور اس نے کہا باقی رہی تیسری حالت قیامت کی قیامت والے دن تجھے بھی پتہ چل جائے گا اور ہم بھی دیکھ لیں گے ہمارا حال اس امام کے ساتھ ہم حضور کے دین کے خاتمے ہیں حضور کے دین کے غلام ہیں اور ہم قیامت والے دن رسول کے ساتھ بڑے بتائیں کتنی بڑی بات کی اس رب رفتار کو تعالی نے ارشاد فرمایا جی اچھا قبر میں بھی سوال ہوا تو لفظ رب سے اب جو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہودی اور عیسائی اللہ کو اللہ مانتے تھے اللہ تعالی کو اللہ مانتے تھے اللہ کو اللہ, اللہ, کو اللہ, اللہ, کو اللہ مانا ہے تو حضرت عیسائی السلام کو بھی مانا ہے انہوں نے پھر اسے خدا کا بیٹا مانگ لیا رب کو مانا ہے تو بیٹا مانا ہے نا اس کا اور یہودی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالی کو مانتے تھے رب بھی اللہ تعالی کو مانتے تھے سارا کچھ مانتے تھے پھر کافر کیوں رسول اللہ کے دشمن کیوں کیوں بنے دشمن یہی بات قابل اور ہے یہاں دو باتیں ہیں جو اس وقت یہ حرت میں پائی جاتی تھی اور وہی دو باتیں آج کے ہمارے دور کے لوگوں میں پائی جاتی سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ربوبیت میں صرف رب اعلیٰ کام نہیں چلاتا رب تعالیٰ کے ساتھ اوروں کا بھی عمل دخل ہے ہاں اوروں کا بھی عمل دخل ہے ایک بات یہ اور دوسری بات جو ان میں تھی وہ یہ تھی کہ قانون بنانے کا حق صرف رب کو نہیں ہے بلکہ قانون, با... کہ قانون بنانے کا حق رب کو ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نجی معاملات ہیں ہمارے پرسنل میٹر ہے ہمارا جیسے ہم چاہیں ویسے ہم کرتے رہیں ہمیں کوئی روک روک نہیں ہونی چاہیے یہ دو باتیں جو ہیں انہیں رسول اللہ علیہ سادہ کا دشمن بنا کے اب دیکھیں حدیث شریف کریم آکلام کا کیا فرمایا ہے میں رسول کی بارگاہ میں گیا آکوسلام کو میں نے دیکھا کہ حضور فرما ہے آقا علیہ نے میرے دکھ تو میرے گلے کے اندر سونے کی سلیب ہے سونے کی سلیب لٹکی میں جی سونے کی سلیم آقل مجھے فرمایا اترح حضور نے سلیم کو برد فرمایا سلیم کو کیا فرمایا برد فرمایا تو بتائے اسی سلیم کی جگہ کپڑے کی ٹاہی لے نہیں سمجھا آیا مسئلہ شریف جگہ کپڑے کی ٹائی آئی ہے یہ تہذیب ہے کیونکہ لٹکا دیا گیا وہ شہید ہو گئے اب ان کے اس گندے عقیدے سے یہ نظریہ نکلا کہ ہر بندہ گلے میں پٹر ڈال کر پھیلتا ہے ہر بندے جو ہے وہ گلے میں ٹائی ڈال کے پھیلتا ہے تہذیب گندی ہو گئی ہے گندے ہونے کی وجہ سے یہ وہ بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ ان کے ایسا کبھی بھی نہ ہوتا آج جو فواد چودھری کھڑا ہوتا ہے ہمارے ملک کا پاکستان کا کلچر جو ہے وہ ناچنے ٹاپنے والا ہے گانے ڈانس والا ہے تو یہ اس کا بیڑا کارک ایسے نہیں ہوا اس کا دین ہی درست نہیں رہا اس کے عقیدے ہی درست نہیں رہے اس لیے اسے گندی تہذیب ہندوانہ تہذیب مشرموں کی تہذیب اور فاصل کمی لوگوں کی تہذیب جو ہے وہ اسلامی تہذیب لگ رہی دیکھے جی کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے شاہ فرمایا یہ بات بڑی غور کے ساتھ سننے والی یار حدیث ترمی شیف کے اندر یہ ترمی شیف وہ کتاب ہے محدثین فرماتے ہیں جس گھر کے اندر یہ کتاب پڑھی ہو نا میں وہ بندہ یقین کر لے کہ حضور خود میرے گھر میں تشریف فرمایا اور حضور کلام فرمایا یہ, یہ وہ کتاب ہے تین رشی فرماتے کہ کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پھر حضور نے سورت توبہ کی یا مبارکہ پڑھی کہ یہود و النسارہ نے اپنے پادریوں کو اور اپنے راہ جوگیوں کو رب بنا لیا تھا وہ اپنے عالموں کو اپنے راہبوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا کریم شام نے پڑھ کے سال فرمایا فما فرمایا کے خود وزاحت کی. ان کی عبادت نہیں کرتے تھے توجہ فرمایا کہ وہ اپنے راہبوں کی اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے تھے آکل نے فرمایا بلکہ ادا ہر رمول علیہ ہر رمول میں جس چیز کو ان کے بڈیرے مذہبی بڈیرے حلال کہتے تھے وہ بھی حلال کہتے تھے جس چیز کو ان کے مذہبی بڈیرے حرام کہتے تھے وہ بھی حرام کہتے تھے یعنی جو چیز انہوں نے حلال کر دی وہ حلال جان لی یعنی رب تبارک وطا نے جس چیز کو حلال فرمایا ہے اسے حلال نہیں مانتے تھے کہتے ہیں رب کو کیا حق چاہیے مذہبی جو, ہیں سیاسی جو ہیں یہ حق ہے مبارکہ کی تفسیر میں اور روایت کی نے واضح کر دیا ہر وہ بندہ جو رب رسول کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون لائے آج ہے نا اسمبلی کیا کرتی ہے قانون بناتی ہے جہاں رب کا قانون پورا قرآن موجود ہو وہاں قانون بنانے کی ضرورت ہے اور جہاں اسمبلی ہوگی وہاں قانون بنے گا تو وہاں قانون ایسے ہی بنیں گے کہ رضا مندی سے جناب جائز ہے ہاں شراب کے پھر پرمنٹ پاس کیے جائیں گے شراب کے پھر جناب انہیں سندے دی جائیں گی آپ بیچ سکتے،, سکتے ہیں پی سکتے ہیں فلاں فلاں بڑے ہوٹل جو ہے آواری ہوٹل کو بھی جناب اجازت ہے فلانے کو بھی اجازت ہے ڈمکانے کو بھی اجازت ہے اس طرح کر کے پھر اجازت ہوگی انہیں شرابیں پینے کی تو یہ میرے بھئی ہر وہ بندہ جو رب رسول کے قرآن کے قانون کے رب رسول کے کیے ہوئے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون لاتا ہے وہ بندہ مومن ہے نہیں ہے قانون بنانے والا بندہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اسے مانگنے والا اس کا ورکر اس کا کارکن جو ہے وہ مشرک ہے اس کے لیے وہ اپنا تاغوت مان رہا ہے اسے یہی ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا ان کے غلامی میں نہ جائے غلامی میں آنا ہے تو صرف رب رسول کے غلامی میں جائے بس رب رسول کے قانون کو مانے بندہ رب رسول کے حکم کو مانے بندہ رب رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو نہیں مانا بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا پر